کُلُوا وَشْرَبُوا هَنیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةً ان سے کہا جائے گا تم لوگ آج مزے میں کھاؤ اور پیو ان کا عمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے تھے